اے کپڑے میں لپٹنے والے اندر اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو وہ کیسا اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو وسیب کی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو ولا اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو ولربك فصبر اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو ن پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی فذالک يوم يوم عسیر تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا فری نو یسی کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا من خولا کو ت اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے وہ بنی اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں وہ میں اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے تم میں پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں کل ان ہرگز نہیں وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے ساؤد انقریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا انہو فکر وقدر اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی فقتل کیف قدر خدا کی مار ہوس پر کہ کیسی بات بنائی تم کیف قدر دوبارہ خدا کی مار ہوس پر کہ کیسی بات بنائی تم نظر پھر اس نے نظر دوڑائی تم عَبَسَ بس پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا تم ادب پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا فقال ان هذا الا سحر يؤثر پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں یہ تو ایک روایتی جادو ہے انہیں کچھ نہیں یہ تو ایک انسان کا کلام ہے سقر انقریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا وما سقر اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے لا تبقی ولا تذر, لا تذر،, لا تذر،, لا تذر وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لشموں کو جھلس دینے والی چیز ہے تسعة عشر اس پر انیس کا رندے مقرر ہوں گے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 اور ہم نے دو زخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کے آزمائش ہو تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو اہلے کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑھیں اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ ساری بات تو نوئ بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے اور بس خبردار قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے إنها الكبر کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے للبشر جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے کلو نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ سب <رحینا> ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے إلا أصحاب سوائے دائیں ہاتھ والوں کے پی <بی> جنتی تصلو <يتساءلون> کہ وہ جنتوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے انل مجرموں کے بارے میں ما سقر سقر کہ تمہیں کس چیز نے دو زخمیں داخل کر دیا من وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ولم نكن طعم اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا مع الْخَائِضِينَ اور جو لوگ بہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جائے کرتے تھے وہ بِيَوْمِ امدین اور ہم روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے حتی اتانا یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی شفیا سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی فما لَهُمْ عَنِ کی مُعْرِضِينَ اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں حمر اس طرح جیسے وہ جنگلی گدے ہوں سروچ مسو جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں بلریم فنشا بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں بلفون ہرگز نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے <تلکرہ> ہرگز نہیں یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے اما اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے اما القرون اللہ اش اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مخفرت کرے